جب تجھے یاد کریں کارے جہاں کھینچتا ہے جب تجھے یاد کریں کارے جہاں کھینچتا ہے اور پھر عشق وہی بار گراں کھینچتا ہے جب تجھے یاد کریں کارے جہاں کھینچتا ہے اور پھر عشق وہی بار گراں کھینچتا ہے میرے دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک میرے دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک دیکھنا آپ کے میرا دوست کما کھینچتا ہے میرے دشمن کا کوئی تیر نہ پہنچا مجھ تک دیکھنا آپ کے میرا دوست کما کھینچتا ہے عہد فرصت میں کسی یار گزشتا کا خیال جب بھی آتا ہے تو جیسے رگے جان ہے عید فرصت میں کسی یار گزشتہ کا خیال جب بھی آتا ہے تو جیسے رگے جان ہے جب بھی آتا ہے تو جیسے رگے جان ہے کھنچتے جاتے ہیں رسن بستہ غلاموں کی طرح کھینچتے آہ, جاتے ہیں آہ, رسن بستہ غلاموں کی طرح جس طرف قافلائے عمر روان کھینچتا جس طرف قافلائے عمر کھینچتا ہے ہم تو وہ ہم وہ رہ ہم وہ رہوار زبوں ہیں کہ مقدر کا سوار ہم وہ رہوار زبوں ہیں کہ مقدر کا سوار خود ہی کرے خود ہی انا کھینچتا ہے ہم تو رہبار زبوں ہیں وہ مقدر کا سوار خود ہی کرے خود ہی انا کھینچتا ہے رشتہ تیغ گلو اب بھی سلامت ہے فراز اب بھی مکتل کی طرف دل سا جو کھینچتا ہے آو اب بھی مختل کی طرف عہد فرصت میں کسی یار گزشتہ کا خیال جب بھی آتا ہے تو جیسے لگے جانتے شکریہ <تصفح> <تصفح> <تصفح>